سور علق کی ابتدا ہے سور علق مکی ہے ہجرت سے پہلے نازل ہوئی اور آپ جانتے ہیں سب سے پہلی یہی سورت نازل ہوئی قرآن کی ترتیب کے ادوار سے اس کا نمبر 96 ہے نزول کے ادوار سے نمبر 1 ہے 19 آیتیں ہیں لیکن جب پہلی وہی نازل ہوئی تو اس میں یہ پوری صورت نازل نہیں ہوئی ابتدا میں صرف پانچ آیتیں اس کی نازل ہوئیں غار ہیرا کا واقعہ اور کس طرح اس صورت کا نزول ہوا وہی کی ابتدائی لمحات جو ہیں وہ آپ بخوبی جانتے بھی ہیں اور بخاری شریف کی پہلی جلد کے ابتدائی صفحات میں اس کا واضح اور آسان طور پر ذکر بھی موجود ہے بسم اللہ, الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا پڑھیے بسم قبی کل خلق اس رب کے نام کے ساتھ پڑھیے جس نے پیدا کیا خلق الانسان من علق جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا اقر آپ پڑھیے وہ رب اکرم اور آپ کا رب عزت دینے والا ہے وہ عظیم رب ہے الزی علامہ قلم جس نے قلم سے لکھنا سکھایا اب قلم ہو یا قلم کی طرح کوئی بھی چیز ہو جس چیز کے ذریعے ہم لکھتے ہیں چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو چاہے وہ ہم کمپیوٹر یوز کریں کچھ بھی کریں تو لکھنے والی چیزوں کی آج بھی دنیا میں بہت اہمیت ہے اور علم لکھنے ہی سے محفوظ کیا جاتا ہے الم ال انسان عالم یا اس نے انسان کو وہ باتیں سکھائیں جو وہ نہ جانتا تھا بعد مفسرین نے فرمایا ال انسان سے مراد انسان کامل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ ساری باتیں سکھا دیں دی جو آپ نہ جانتے تھے کل <لا> ان انسان <لیتغو> ضرور بے شک انسان ضرور سرکشی کرتا ہے نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتا ارآغ اللہ اکبر ر کے لفظی مانا ہے دیکھا اس نے ارآ حسطنا انسان سرکشی کرتا ہے اور اپنے آپ کو کسی کا محتاج نہیں سمجھتا غنی سمجھتا ہے بے پرواہ سمجھتا ہے اسے معلوم نہیں کہ جس رب کی وہ نافرمانی کر رہا ہے مصیبت میں اسی کی بارگاہ میں جانا پڑے گا اور مر کر اسی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے ان علاب بھی کر رو جان بے شک تمہارے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے اراضی انہا کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو روکتا ہے اب دن اللہ کے بندے کو روکتا ہے ادا صلی اللہ جب وہ نماز پڑھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ ولی وسلم مراد ہیں جو بندہ خاص ہیں اور روکنے سے مراد وہ کافر ہیں جو نماز سے مزید حرام میں روکا کرتے تھے آر ائی تعین کا نا علدا <الْحُدَى> ذرا بتاؤ اگر یہ ہدایت پر ہوتا تو اس کے لیے کتنا اچھا ہوتا او عمر بت <بِالتَّقْوَى> یا وہ تقوی پرہیزگاری کا حکم دیتا تو اس کے لیے کتنا اچھا تھا مگر افسوس یہ تقوی پرہیزگاری کا حکم نہیں دیتا بلکہ نیکی سے روکتا ہے اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ رحمان نے اس آیت کو عمومی معنی میں لیا اور ایک فتویٰ لکھتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ نیکی سے روکنے والے اس آیت کریمہ کی مذمت میں داخل ہیں ہم بھی سوچیں کہ کہیں ہم اپنے رشتے داروں کو اپنی اولاد کو کسی سنت سے یا نیکی سے روکتے تو نہیں ہیں ایک تو خود عمل نہ کرنا اور دوسرا کسی کو روکنا کتنی بڑی نادانی ہے ارای ان کا ذبا وطا و ذرا بتاؤ اگر اس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا تو اس کا کیسا برا انجام ہوگا کبھی اس نے سوچا علم یعلم علم بھی ان یا اکبر یہ گناہ کرنے والا کیا نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے یا کے مانا دیکھ رہا ہے اس یہ تصور بار بار قائم کیا گیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی یہ تصور قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے کل ینت ہی بے شک ضرور اگر وہ باز نہ آیا اور اسی طرح گناوں بھری زندگی گزاری لَنَسْفَ عَمْ بِن <ناسِيه> ضرور ہم اسے پشانی کے بالوں سے پکڑیں گے اور پکڑ کر گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیں گے ناسو اتین کاظن وہ پشانی جو جھوٹی ہے گنہ ہے اس پشانی کے بالوں سے پکڑ کر اسے جہنم نم میں پھینکیں گے فل یا دوڑ پھر وہ پکارے اپنی مجلس کو اپنے دوستوں کو اپنے رشتے داروں کو جن کی وجہ سے اس نے گناہ کیے ہیں وہ پکارے ان کو نہ دیا کہتے ہیں مجلس کو مجلس میں بیٹھنے والے لوگ فل یا نہ دیا بس چاہیے کہ وہ اپنی مجلس کے لوگوں کو پکارے وہ مل کر ہمارے عذاب سے اسے نہیں چھڑا سکیں گے سند اور زبانیہ جہنم کے فرشتوں کو کہتے ہیں جو عذاب دینے والے فرشتے ہیں ان قریب ہم جہنم کے فرشتوں کو بلائیں گے اور وہ انہیں گھسیٹ کر جہنم میں لے جائیں گے کل لا ہرگز نہیں کوئی اسے اللہ کے عذاب سے ہرگز بچا نہیں سکے گا لا توت ہو تو ایے لوگوں تم اس گناگار کی بات نہ مانو وس اور سجدہ کرو وقت اور اللہ کے قریب ہو جاؤ اس کا قرب حاصل کرو سجدہ کرو کے دو مانا ہے ایک تو یہ کہ جس طرح ہم سجدہ کرتے ہیں اور دوسرے معنی یہ ہے کہ اللہ کے فرما بردار بن جاؤ تو پیچھے لا توتیاں ہو اس نافرمان فرمان کی بات نہ مانو وق چد اور اللہ کے فرماوردار بن جاؤ اور جب اللہ کے فرمردار بن جاؤ گے وقت طریب تو اللہ کے قریب ہو جاؤ گے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے